علم اللہ تعالی آدم ال کام تصویر دنیا بےحاد ہل ہرف ولا تتل بدین فائندین علی وحدی خال سا نبی کریم صلی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام ایک ہزار پیشہ ہنر سکھا کے نو فرمایا ہے آدم اپنی اولاد اپنی اولاد نک دے اگر صبر نہ کرو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 سلام کاشتکاری فصل بیجن راش کرتے رہے حضرت سلام جناب کپڑے سیمن دا کام کر دے حضرت لام لوہار پہلو جب بادشاہ سن حضرت دابو دلائی سلام پہلو بیتل مال لے ہوں سن اپنا خرچہ ایک دن فرشتیاں انسانی شکل چان کے گل کی تھی. ایک آبود بڑا چنا بند ہے دوسرا آد چاہا بند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 جی حیشدیق ویخنی ہوج د آستان ہاتھ جائے ایک سدکا <تصفح> پہ خاندے میں نے انہ کی اپنی کمائی کمائی اس فکیر دی جڑا رب دے دین دا غم رکھ گیا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 منہ دے رک پہچا منہ تیرے سامنے مثال میں حضرت سادی رحمت لالا دہرا دیا ہوں غور فرما پہلو قرآن سنا و جس لا وا د شریق مولا نے رزق دین دے پکے پکے وعدے فرمائے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 اور جو تعداد اتو ہی تقسیم ہو کے آنا رسک سونے نے اتو ہی گلنا ہے توجہ فرما ہوں خالی کی سد کے جاوا اے گل فرما کے اگے اللہ فرما ہے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 روٹی تے کھا کے آئے ہو گے نا روٹی کی بخ تو آنو. اور نہیں ہونی تو اگلے بچارے شرم نہ کوئی مان بس بے وقوف دا کم بخیر کنجوس مکھی چوس کا کم ہے جا نہیں پوچھے جا نا سن حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ آئے فرشتے بندے دی شکل انسان حضرت گھر تر گئے پوچھنا تو بعد کی گل بٹھایا چپ کر کے نہ بہانا لا کے تے سدھا گھر بڑھ گئے گھر گئے وچا پورا پڑ کے سامنے رکھ د پورا سامنے رکھ درشتے ہونا ہوں کھانا او تے انسانی شکل چاہے بیٹھے سن گل سمجھا جی فرشت نے نا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 پر ساری جو لکھیا سی ابراہیم پتر دے چمو قرآن ہو سدکے جا مولا تو سونے نے دسیا میں می مائی بچے ہونا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 جد بندے کا رزق ختم ہوتا ہے تو سجان تو بسترہ بورا گول ہوں پنچھی کر ہے پرواز ایمان نال دسو اسلے دھو سو ہے نکلتا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 اے نظام بھی لے اللہ کو, ہوتے کو اے اے درویش اتنے بیٹھا بیٹھا فرمایا درویش دے واسطے بیٹھا آخر جی اللہ اللہ کرنے واسطے فرمایا اے روزی, روزی معاش آج جی کرتےوسا پورا اپنے رب تے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 توجہ فرما ایس ایمان جدو بندے گا یقین گا جس نال مولا کچھ یقین دسیا جب دا یقین گا او قدی حرام دا سریا اختیار نہیں کرے گا <سؤال> پتا ہے دینا انے وے دی دی کافر غلامی دا, دا رستہ اختیار نہیں کرے گا تو جو فرما خدا دی قسم کر کے آنا تے جے کرے گا تے گا حکمت کہ دا دین دئیے بھی تے کچھ لائیے بھی سی ادھر جائیے ادھر دئی جائیے ماری ساڑیے دشمن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 She are the Fakirah Nazira Nazira